امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا میں عیوب و محاسن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں بخل ننگ و آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے اور غربت مرد زیرہ کو دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے آجز بنا دیتی ہے اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے اور اجز و درماندگی مصیبت ہے اور صبر شکیبائی شجاعت ہے اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے